تیسرا اصول یا تیسرا مسئلہ جو اس کتاب میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یا یوں کہیں کہ تین تو تیسرا مسئلہ جو قیامت کے دن تیسرا قبر میں تیس تین سوالوں میں تین سوالوں میں سے تیسرا سوال پہلا تو ہے مرب آپ نے سمجھ لیا دوسرا ہے وما دین دین کیا ہے تیسرا مسئلہ ہے کہ ہوگا من نبی تمہارا نبی کون ہے تو اس لیے تیسرے مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے جس کی تیاری ہمیں کرنی ہے قبر اور حشر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ محمد سلم تمہارا نبی کون تھا نبی کون تھے نبی کی اطاعت کیسے کی اس کے متعلق ہوگا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آخری نبی موس و سلم جو ہیں ان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ اللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم یہ آپ کا نصب ہے ہاشم جو ہیں یہ قریش تھے ہیں اور قریش جو ہیں عرب سے ہیں اور عرب جو ہیں حضرت اب اسماعیل کی دریت ہیں اور اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ صلاف کی نسل سے کے بیٹے ہیں اس طرح سے آپ کا یہ نسبہ ہوا سنہ یعنی محمد ابن عبد المطلب بن ہاشم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم حاسم جو ہیں قریش ہیں قریش جو ہیں عرب ہیں عرب کس کی نسل ہیں اسماعیل علیہ اللہات کی نسل کو عرب کہا جاتا ہے اور اسماعیل علیہ سلاط اسلام ابراہیم خلی اللہ کے بیٹے ہیں یہ نبی علیہ اللاطنام کا نسل ہے نبی علیہ کو اللہ نے ترسٹھ سالہ سکسٹی سال آپ کی زندگی تھی نبوت چالیس سال کی ابتدائی زندگی آپ کی نبوت سے پہلے کی ہے اور تیئیس سالہ زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے بعد دیا ہے اور اس تیئس سالہ زندگی جو آپ کی نبوت کی زندگی تھی اس میں تیرہ سالہ زندگی مکی کی ہے اور دس سالہ زندگی جو ہے وہ مدینے طیبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے میں نبی بنایا اور رسول بنایا اور اسی طرح سے اجاول مدمل اول کہہ کر کے آپ کو پکارا آپ کا اصل مکام پیدائش آپ کے پیدائش کی جگہ اصل مقام مکہ ہے ہجرت کر کے آپ مدین طیبہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو آآ آآ شرک سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے شرک سے لوگوں کو روکنے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا آپ کے آنے کا سب سے پہلا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر صرف اللہ رب العالمین کی, کی عبادت ہو توحید خالص کی دعوت دیں اور شرک کرنے والوں سے لوگوں کو شرک کرنے والوں کو آپ شرک سے ڈرائیں اس کے عذاب سے اس کی خطرناکی سے ڈرائیں اور اللہ حرب العالمین کی توحید کی طرف لوگوں کو بنائیں اور توحید کی دعوت دیں اللہ حرب العالمین اس کی دلیل کیا ہے اللہ حرب العالمین نے فرمایا یا <تصفح> ایو المدثر کم فندر ورب کا فطبر و سیاب کا ولا تمنن دفجر اے نبی آپ اے کپڑے لپیٹ کر کے کمبل او پلیٹنے والے نبی اب آپ اٹھئے لوگوں کو ڈرائیں شرک سے اللہ کے عذاب سے رب کی بڑائی بیان کریں اپنے کپڑے کو پاک رکھیں بت پرستی سے بہت ہی دور اپنے آپ کو رکھیں ولا تمن تستکثر اور کبھی کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان نہ جتنائیں یا احسان کر کے اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہ کریں والے ربے کا فصبر اور اس راہ میں دعوت کی رسالت اور نبوت کی امانت ادا کرنے میں دعوت دینے میں لوگوں کو برائیوں سے شرک سے روکنے سے روکنے میں جتنی بھی تکلیفیں آپ آئیں آپ ان کو پر صبر کریں اسی لیے نبی علیہ السلاط و ہیں تقریباً اسی پر آپ قائم رہے اور دس سال آپ مدینے دس سال کی زندگی آپ مکے میں گزار چکے تھے پھر اللہ تعالی نے آپ کو معراج کرائی یعنی مکی ہی زندگی میں آپ تھے اللہ نے آپ کو معراج کرائی معراج میں وہ فرت علیہ سلاوات الخمس اللہ رب العالمین نے معراج والی رات میں آپ پر پانچ وقت کی نماز فرض کرا دیا آپ نے مکہ میں تین سال نماز پڑھتے پڑھی انفرادی طور پر جماعت کی اجازت نہیں تھی انفرادی طور پر آپ اور ایمان لانے والے جو چند لوگ تھے چھپ چھپا کر کے اپنے گھروں میں باہر پہاڑوں کے دامن میں ویرانے میں جا کر کے نماز پڑھتے رہے پھر تیرہ سال جب ادھر گئے دس سال نبوت کے پہلے ہجرت کے پہلے اور تین سال معراج سے پہلے اور تین سال معراج کے بعد ٹوٹل تیرہ سال مکے میں گزر گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہجرت کہتے ہیں ایک کفر و شرک ایسا مقام ایسی جگہ جہاں کفر و شرک اور منقرات اور برائیاں عام ہوں آپ کے لیے توحید پر قائم رہنا دین پر قائم رہنا شریعت اسلامیہ اور دیگر شاعر اسلام کا قائم کرنا ناممکن ہو تو اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی ایسے مسلمان ملک میں چلے جائیں جہاں یا اسلامی آزادی ہو جہاں توحید اور شرک توحید پر قائم رہنا شعائر قائم کرنا اللہ تعالی کی عبادت کرنا اور اسلام رب اللہ تعالی اسلام جو ہے اسلام کو وہاں آ, ہر اعتبار سے اسلامی آزادی ہو وہاں چلے جانا ہجرت کہتے ہیں یعنی خلاصے کلام یہ کہ جس جگہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو وہاں سے دین بچانے کی نیت سے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین پر کائم رہنا اور دین بچانا آسان ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہجرت اور ایسی حالت میں انسان کے اوپر ہجرت فرض ہو جاتی ہے جہاں دین پر قائم رہنا ناممکن ہو شاعر قائم نہ کر سکتے ہوں وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جانا جہاں اللہ رب اللہ میں جہاں دین کی دین پر آپ قائم رہ سکتے ہیں شاعر قائم رہ سکتے ہیں آپ کا دین محفوظ رکھ سکتا ہو ایسی جگہ ہجرت کر کے جانا ضروری ہے اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں رہ کر کے آپ دین پر قائم نہیں رہ سکتے روزے نماز پر نہیں کر سکتے دین کے شاعر کو نہیں جمعہ عید گاہ جمع گا, عید تراوی کی نماز روزہ یہ اس شاعر آپ قائم نہیں کر سکتے وہاں سے آپ ہجرت کر کے چلے جائیں گرچہ آپ کو آ, کن, آ, اپنے مال، اپنی دولت اپنی جائیداد اپنی اقربا کو چھوڑنا پڑے کوئی ادر ایسی مجد... euh... کوئی ادر مقبول نہیں ہے اس اسی لیے رب العالمی نے فرمایا یا عبادی ان نارو دیوا سے اے ایمان والو اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں دین پر قائم رہنا شریعت کی پابندی کرنا شعائر قائم کرنا ناممکن ہے تو تم سے اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں تم میری عبادت کر سکو اس لیے ایسے اسی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کے نام کو ہجرت کرنے کا موقع دیا نے لیکن ہجرت معنی اچھی طرح سے یاد رکھیں دین اور شریعت کی اپنے عقید توحید شاعر کی حفاظت کے لیے کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں آپ کا دین ایمان عبادت شاعر محفوظ رہیں اور ایسی جگہ چھوڑ دینا جہاں ان چیزوں پر عمل کرنا ناممکن ہے اجازت نہیں ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے ہجرت ہجرت اللہ کے رسول نے کیا اور ضرورت کے وقت قیامت تک ہجرت آ، ہجرت آ، باقی ہے قیامت تک ہر مسلمان پر فرض ہے ایسے علاقے سے نکل جانا جہاں دین ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں دین اور ایمان پر قائم رہنا ممکن ہے شاعر کو قائم کر سکتے ہیں وہاں عجت کر کے جانا فراعد میں سے ہے تو یہ جب آپ آئے اور باقاعدہ اسلام غالب آ گیا مسلمان اپنے پیر پر کھڑے ہو گئے اب دشمنوں کے اس کے طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے زکت فرض قرار دیا رودا فرض قرار دیا حج فرض قرار دیا جہاد کرنے کا حکم دیا اذان دینے کا حکم آیا مسجدیں بنائی گئی امر بالمعروف معروف کیا گیا نہیں انل منکر کیا گیا اس کے علاوہ سارے شاعر قائم کرے اس طرح سے نبی علیہ السلام صاحب دس سال تک مدین طیبہ میں قائم رہے باقی رہے اور پورے اسلام کو غالب کیا اور یہی آپ کا دین ہے اور یہی آپ دین لے کر کے آئے تھے اور امت کو اسی دین کی طرف بلایا اور اسی دین کی دعوت دی اور شرک تمام وہ چیزیں جو کفر و شرک واقع تھیں مٹایا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے حکم دیا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں یا ایمن الناس ایس انہ ان رسول اللہ عمیا نبی علیہ اسلات اسلام کی اطاعت انسان اور جنات دونوں پر فرد ہیں اور نبی علیہ سلاۃ السلام نے ہر قسم کے شیر و کفر کو مٹایا اور نیکیاں غالب کی اس اسلام پر قائم رہنا اور باقی رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ دین ایمان مکمل نہیں ہو گیا جب دین بالکل مکمل ہو گیا پھر اللہ تعال نے اپنے نبی کو دنیا سے بلایا آپ کو وفات دی اور آپ کی زندگی ہی میں دین کے تامل ہونے کا اعلان کر دیا صورت المائدہ کی آیت الم اکمل تو القم الدین علیکم نعمتی و رضی الاسلام دینا اے مسلمانوں آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنے انعامات کو ہم نے پورا کر دیا اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا یہ ای آیت نادل ہوئی اور پھر اس کے چند مہینوں کے بعد نبی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے اور آپ کی وفات ہوئی ہے ہمارا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ سلاد اسلام وفات پائے ہیں کیوں ایسا نہیں ہمارے بر صغیر میں جو ایک عقیدہ ہے پردہ فرما جانا یہاں چلے جانا پردہ نہیں فرمائے یا عیشائی جیسے عیشا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا نہیں ہمارے نبی پوری اپنی زندگی گزار لینے کے بعد اللہ نے آپ کو موت دیا وفات بھی سورہ زمر کی واضح ہیں ان کا می و ان میتون ہمارے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور سامنے والوں کو بھی موت آنی ہے ثم انکم یوم قیامتی رب تخت سے پھر تم لوگ قیامت کے دن رب کے سامنے تمہارا جھگڑا ہوگا کہ کیوں دنیا کے اندر تصدیق نہیں کیا ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو یہ نبی علیہ السلام کا دین مکمل اب کسی قسم کی نئی چیز دین میں داخل کرنا یہ قطعا جائز نہیں دین میں تحریف ہے چونکہ رب العالمین نے فرمایا اليوم تو رقم دین دن مکمل ہو چکا ہے دین میں کوئی کمی کوئی خامی باقی نہیں رہ گئی اسی لیے امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی شخص اگر بدعت ایجاد کیا اور بدعت کو سننا تو دین سمجھتا ہے تو گوجا کی وہ اپنے کردار سے یہ اقرار کرتا ہے کہ محسوس سلم نے دین پہنچانے میں خیانت کیا نہ از بلّا کیوں جتنا دین تھا نبی علیہسرا شام نے پہنچا دیا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز باقی نہیں رکھی اس لیے ہر بدا جو ہے گمراہی ہوگی کل بھی جاتی ہوں غلال و کل ضلع کل اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلاۃسلام کو وفات دیا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول آپ سے پہلے سورہ عالی عمران کیا جیسے سارے انبیاء آئے اور دنیا سے وفات پا کر کے چلے گئے ویسے ہی آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں موت دیا اور آپ کو بلا لیا اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہر انسان کو مرنا ہی ہے اور قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے مینہا خلق ناک نعیدکم نی نخرجکم و اخرى اللہ تعالی ہم سب کو سچے عقیدے پر قائم رکھے ہیں اللہ تعالی نبی علیہ شام کا متی اور فرما بردار بنائے اقول و کولحاد آخر اللہ